فلم قدو موسل اجلا پھر جب موسا علیہ السلام نے مدت کو پورا کر لیا وہ سارا بھی اگلی ہی اور اپنی زوجہ کو لے کر وہ روانہ ہوئے آنا سمن جان بھی نارن تو آپ نے کوہ تور کی ایک جانب آگ کو دیکھا جو موسا علیہ السلام کے دائیں طرف تھی قول علی ہی آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا زوجہ سے فرمایا ام کثو آپ سخت سردی ہے آنست نارن. میں نے ایک آگ کو دیکھا ہے میں وہاں جاتا ہوں لالی آتی کم مینہ بے خبریں ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی راستے کی اطلاع اور خبر لے کر آؤں کیونکہ راستہ بھول گئے تھے او من النار یا آگ کا کوئی روشن شولا لے کر آؤں لعلکم لکن تاکہ تم آگ سے اپنے ہاتھ گرم کرو تاپو فلم پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے پہ دیا السلام کو ندا کی گئی من شاط الواد وادل اس وادی کے دائیں کنارے سے فل بک آبارک ایک ایسی جگہ میں ایسے میں کہ جو برکت والا تھا وہ قائے مبارکہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی اور موسا علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا من شجا درخت کے پاس سے یہ آواز محسوس ہوئی اللہ رب العالمین کا کلام موسا علیہ سلاۃ وسلام نے درخت سے سنا یہ درخت اللہ کے کلام کا مظہر بن گیا موسا علیہ السلام نے پورے جسم سے آپ کا جسم کا ہر ہر اوز یہ کان بن گیا اور پورے جسم سے آپ نے اللہ کے کلام کو سنا یا موسا ارشاد ہوا اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ ہوں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا وہ ان القی اصو کا اور یہ کہ آپ اپنے اصے کو ڈالنے فلما پھر جب رہا مس علیہ السلام نے اسے کو دیکھا تاہ تذ وہ لہرا رہا ہے کہ اناہ جان گویا کہ وہ ایک سانپ ہے در حقیقت گویا کہ اس لیے ہے کہ جو ایک میل تک لمبائی ہو اور بہت زیادہ موٹا ہو اور جو کلام کرتا ہو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہو تو یہ سانپ کی طرح تو ہے مگر یہ سانپ سے بھی ممتاز ہے اور اس کی ہیبت سانپ اور ازح سے بھی زیادہ تھی ولہ متبیرن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا ولم یو عقب اور پیچھے مڑ کر اس سانپ کو نہ دیکھا یہ فطری بات ہے بس مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے زور سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلائے تو آپ ڈریں یا نہ ڈریں آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ ایک فطرت ہے تو اس فطرت کے تحت آپ پیچھے موڑ گئے یا اقبل اے ایموسا آگے دیکھیں ولا تخف اور خوف نہ کریں تو فطرتی جو خوف انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر دکھایا گیا ان من العامنین بے شک آپ امن والوں میں ہیں لک یا کا اپنے ہاتھ کو داخل کریں فی جئی بھی کا اپنے گربان میں اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی بغل سے ملا دیں تخرج بئی من گئی سوئن یہ ہاتھ نکلے گا سفید چمکتا بے عیب بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوگا جنا ہے کا مین راہ خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں تو موسا علیہ السلام نے جیسے ہی سینے پر رکھا خوف دور ہو گیا وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کسی شخص کے دل پر بھی ذرہ برابر بھی خوف آئے تو ہم نے دیکھا ہوگا وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتا ہے تو یہ موسا علیہ سلاۃ وسلام کو جو حکم ہوا اس کی برکت ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے خوف دور ہو جاتا ہے حالانکہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کی فضانی کا برہانہ نے کا آپ کے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں, ہیں الا فراؤن و مل آ فرآون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیں ان نہ کانو قومن فاسقین بے شک یہ فاسق لوگ ہیں گناہ ہیں قول ربی موسا علیہ السلام نے ارض کیے میرے رب انی قتل من نفسا نفسن بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا فقاف تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ تبلیغ دین نہیں کرنے دیں گے آئی یقتلون کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں تو میرا مشن ہی ادھورا رہ جائے گا وہ عقی اور میرا بھائی ہارون ہوا افس منی لسانا اول تو اس پر کوئی قتل کا الزام نہیں دوسری بات یہ کہ ہارون فرعون کے محل میں نہیں رہا لوگ بنی اسرائیلی اسے بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں اور مجھے تو وہ فرعون کے بیٹا سمجھتے ہیں تیسری بات ان کی زبان جو ہے وہ فصیح ہے حضرت موس علیہ السلط وسلام بولنے میں دقت محسوس کرتے ہوا افسا منی لسانا وہ زبان کے اعتبار سے میرے مقابلے میں زیادہ فصیح اور بلیغ ہے فار سل ہو تو اسے نبی بنا دے تو فرمایا کہ نہیں نبی تو آپ کو بنایا گیا تو آپ نے فرمایا پروردگار اسے بھی نبی بنا دے مجھے بھی نبی رکھ تاکہ یہ میرے مددگار ہو جائیں فعر سل ہو ماغیہ رد ان اب جو ناؤزب میں مزال یہ کہے کہ نبی کی دعا سے کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ میں مظالم تو دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت ہارون کو نبوت مل گئی اے پروردگار تو ہارون کو میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے بھیج دے یو وہ میری تصدیق کریں تاکہ بنی اسرائیلی بھی میرے ساتھ ہو جائیں اور وہ فصیح و بلیغ بھی ہیں تاکہ فرعن ان کے سامنے لاجواب ہو جائے انی ان بے شک مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دیں گے اولا فرمایا سنا شدو ادو دا کا, اخی کا قریب ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے یعنی آپ کے بھائی کو ہم نبی بنائیں گے وہ نہ جلقما سلطانت اور ہم آپ دونوں کے لیے غلبہ پیدا کر دیں گے فرون آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا فلا ی سلون علی وہ آپ دونوں کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے بی آیاتی ہماری نشانیوں کی وجہ سے انتما آپ دونوں وہ مانت اور جو کوئی آپ کی پیروی کریں گے الغالبون وہ غالب رہیں گے فلم موسا بھی آیاتی نا جب موسا علیہ السلام روشن اور واضح نشانیاں لے کر آئے کالم اللہ سحر مفترن تو وہ کافر بولے کہ یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو مفترن ہے بنایا گیا ہے بناوٹ ہے وما سمعنا فی اور جو یہ نیکی کی باتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں تو ہم نے اپنے پہلے آبا اجداد میں بھی نہ سنی وہ قول موسیٰ اور موسا علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء من عالما میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا یعنی جو حق پر ہے جس کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا اللہ اسے خوب جانتا ہے پمن تا لہو آ الدار اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے یعنی مراد یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں انہو لا انا بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وقال فرعون اور فرعون بولا یا ایوہ اے درباریوں میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی خدا نہیں جانتا یعنی میں ہی تمہارا خدا ہوں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا نوز بل مزالے کی بات فرآون نے اپنے درباریوں سے کہی پھر حامان سے کہا فا اے حامان مٹی کو گرم کر کے مٹی کو پکا کر میرے لیے اینٹ بنا محسن فرماتے ہیں سب سے پہلے پکی اینٹ بنانے والا فرون ہے فجالی سرحن پھر میرے لیے ایک محل بنا جو اتنا اونچا ہو کہ دنیا میں سب سے اونچا ہو تو کئی گز بلند اس نے عمارت بنائی لا لی اتکال الا الا تاکہ میں موسا علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں جو کہتے ہیں آسمانوں کا رب تو کہاں ہے آسمان میں تو میں اسے جھانک کر دیکھوں اور اس سے مقابلہ کروں نوزب اللہ یہ اس نے باتیں کہیں وہ ان من الکا اور بے شک میں یہ گمان کرتا ہوں کہ موسا علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں وس تک ہوا اور فرعون نے تکبر کیا جن دو اور اس کے لشکر نے بھی فرونیوں نے بھی تکبر کیا فل اردی زمین میں بھی غیر الحقی نا حق ناجائز انہوں نے تکبر کیا متکبرین کا انجام برا ہوتا ہے وہ اور انہوں نے یہ گمان کیا انئی نا لا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا اس لیے مغرور و متکبر بن گئے فضل نہ بس ہم نے فرعن کو پکڑ لیا وہ جنو ہو اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا فن اب نہ ہوں پھر ہم نے ان تمام کو سمندر میں غرق کر دیا ڈبو دیا فن ور پھر دیکھو فکان عاقبت ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا وہ جاننا متن اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا الى النار وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے مراد یہ ہے کہ یہ سردار اور یہ فرعون جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے تو یہ کل بروز قیامت اپنی قوم کا قائد ہوگا اور یہ آگے ہوگا اس کی قوم پیچھے ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے وہ یوم القیامتی لا یون سرور اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی وہ اتبا نہ ہوں فی ہی دنیا اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت کو ڈال دیا تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے کہ ان کا مال اللہ کے غذب سے انہیں نہ بچا سکا وہ یوم القیامتی ہوم مین المقبو اور کل بروز قیامت وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے جن کا انجام برا ہوگا فرعون کے واقعے میں عبرت ہے انسان کبھی اپنی دولت پر اپنی جوانی پر اپنی تندرستی پر اپنی صحت پر اپنے مقام مرتبے پر غرور نہ کرے جو رب دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے وہ جب چاہے لے لے بظاہر امکانات کچھ نظر نہیں آتے ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی کو یہ کہا جائے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ایک ایک نوالے کے ترسو گے تو وہ ہسے گا اور کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالی چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ آجزی کرے اللہ کو مغرور و متقبر لوگ پسند نہیں ہیں آجزی کی یہ معنی ہے کہ تمام لوگوں میں سے سب سے حقیر انسان اپنے آپ کو سمجھے تمام لوگوں میں سب سے کمزور اپنے آپ کو سمجھے اپنی زبان سے اپنے کلام سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھ ہاں کے اشاروں سے اپنے کسی عمل سے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ دے کسی کی آہ نہ لے کبھی کبھی مظلوم کی آہ ظالم کو تباہ کر دیتی ہے